اپنے نومانی صاحب صدر مناظرہ جو ہیں حافظ عبد الحمید نظر صاحب ہیں مناظر سید طالب الرحمان اور معاون مناظر زبیر علی زیز بے بے بے مناظر محمد یونس مولانا صاحب اس مجلس میں سوائے مناظر کو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں صدر بھی اگر یہ دیکھے کہ شرائط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا مناظر کوئی مناظرے سے ہٹ رہا ہے تو وہ بھی صدر سے مخاطب ہو کر گفتگو کرے گا ہماری طرف سے ملک اختر صاحب ہوں گے جو اس بات کی ذمہ داری لیں گے کہ اگر کوئی شخص بولا اس کو مجلس سے نکال دیا جائے گا آپ اپنی طرف سے کسی کو ذمہ داری دے دیں تاکہ وہ اس شخص کو جو متعلقہ نہ ہو وہ بولے اس کو مجلس سے نکال دیں ہماری طرف سے ملک احمد صاحب منتظم ہو. جو موضوع ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے گفتگو اسی پر ہوگی جو مناظر موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرے گا یہ اس کی شکست تصور ہوگی اور صدر مناظر جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر کے طے کریں گے کہ یہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں یہ موضوع کے اندر میرے خیال اب شروع کیا جائے ایک تو گفتگو کے لیے جو وقت ہے جو مناظر آپ اس میں کریں گے پانچ پانچ منٹ ہوں یا دس ہوں اس پر بھی بات ہونی چاہیے نمبر دو اس جو لکھا ہوا موضوع ہے اس پر جو گفتگو ہوگی اس کا کل جو وقت ہے اس کا بھی تعین ابتدا میں ہو جانا چاہیے کہ دو گھنٹے ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں یا علوما جرا ہے پہلی کی اس کے بعد اور جو پست آپ فرما رہے کتنی دیر تک یہ پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے تھوڑے ہمارے خیال میں اس کے لیے تین گھنٹے کافی تین گھنٹے میں تین گھنٹے کے بعد پھر یہ بات جو ختم ہو جائے گی یہ جو گفتگو اس موضوع پر ہو رہی ہے تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی اور بھی چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی مرضی کر لیں گے تو آپ اس میں ٹھیک ہے نا اس لیے انہوں نے کہا چاہتے ہیں اس پر تین گھنٹے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہر مناظر ابتدائی تقریر جو ہے پانچ پانچ منٹ ہوگی وقت کے لیے اپنا آدمی آپ مقرر کریں چلو جی ہو گیا ٹائم جی شروع میں جو بات طالب رحمان صاحب نے کہی ہے ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ شرائط کی خلاف ورزی پر صدر صدر سے بات کرے گا اور پھر صدر کا حق بنتا ہے کہ اپنے مناظر کو ان شرائط پر پابند کرے نمبر دو اگر موضوع سے ہٹ کر بات اگر مناظر کوئی بھی کرتا ہے تو میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے مناظر کو اپنے موضوع پر پابند کروں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مناظر کو اپنے موضوع پر پابند کریں اور جیسے کہ طالب الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ اگر موضوع سے نکلیں گے تو یہ شکست سمجھی جائے گی جو شخص بھی نکلا اس کی شکست ہو جائے گی موضوع مناظرہ آپ حضرات سن سکتی ہیں اگر آل حدیث یہ بات ثابت کریں گے کہ احناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں تو یہ احناف کی شکست ہوگی اور اگر اہل حدیث یہ بات ثابت نہ کر سکے تو اہل حدیث کی شکست ہوگی مسائل منصوصہ سے مراد ہے کہ جن کے بارے میں نص موجود ہو اب اس موضوع پر پابندی کرتے ہوئے بات کو شروع کیا جائے کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے وہ یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی فلاں و رب کلاک منہ کا فیما شاہ جلا دینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کی قسم لے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر معاملے میں تجھ کو اپنا حق میں نہ کرے پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے جو فیصلہ تو کرتا اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے قرآن کی کوئی آیت آ جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے تو وہ سرے تسلیمیں خم کر دے اس کا انکار نہ کرے ہم یہاں اس بات کو ثابت کریں گے کہ احناف قرآن اور حدیث کی موجودگی میں وہ نفس جو قطعی ثبوت ہے قطعی اللالت ہے اس کی موجودگی میں وہ مسئلہ اختیار کرتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے سب سے پہلے جو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بخاری شدید سفل نمبر بیاسی ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من الصبح رکن جو صبح کی نماز میں سے ایک رکت پالے قبل ان تطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فقت ادرک الصبح اس نے صبح کی نماز پالی یہی حدیث حضرت بحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسی پر 79 پر موجود ہے حضرت بحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتم من صلات قبل ادر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عصر کے بارے میں حکم دیا اور ایک فجر کے بارے میں کیونکہ مسئلہ ہم فجر کا بیان کر رہے ہیں اس میں یہ کہ کوئی شخص اگر ایک سجدہ سلات صبح کا فجر کا وہ پا لیتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے یہ نہیں کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے اس کی نماز پوری ہوگی اب یہی مسئلہ میں فقہ حنفیہ کی کتاب الہدایہ سے پڑھتا ہوں جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سفر نمبر ایک سو تیس پر یہ مسئلہ موجود ہے اور مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ ان الدایہ تقل قرآن ہدایہ قرآن کی معنی ہے وہاں یہ بات موجود ہے کہ او الشمس سفل الفجر یا سورج طلوع ہو جائے فجر کے موقع پر جب کوئی انسان فجر کی نماز پڑھ رہا ہے بطل بطل سلاط فی قول ابھی حنی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز کو پورا کرے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز فجر پڑھ رہا ہے صفحہ نمبر 130 اور سورج طلوع ہو گیا ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور یہی فتویٰ موجود ہے فتوا دار العلوم دیوبند جلد نمبر تین اور چار یہ چار نمبر جلد سے نمبر سینتالیس سے ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں سوال کسی نے کیا مفتی صاحب سے کہ اگر فجر کی نماز میں آفتاب کرے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں الجواب اندل حنفیہ نماز اس کی فاسد ہوگی بعد باد تلو و ارتفاع آفتاب پھر صبح کی نماز اس کو پڑھنا چاہیے یہ بات فتوا دار العلوم دیوبند جلد نمبر چار صفحہ نمبر سینتالیس پر بھی موجود ہے کہ ہنفی اب بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز باطل ہو جائے گی کہ جو فجر کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور سورج طلوع ہو گیا ہے اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو مسئلہ نمبر دو سے متعلق ہے صفحہ نمبر دو سو چوراسی ہے یہ مسئلہ صحیح بخاری ہے جلد نمبر اول یہی بات یعنی مسئلہ بے خیال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا وہ فرماتے ہیں کہ دو تجارت کرنے والے آپس میں سودا کرنے والے بالخیار فی بے معلوم کا ان کا معاملہ بے यह کا یہ ہے جب تک وہ علیحدہ ہو جائے جب وہ علیحدہ ہو جائیں گے آپس میں تو وہ بے پکی ہو جائے گی پوری ہو جائے گی اور اب حضرت نافے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر یہ ان کا یہ عمل تھا بہ فار کا صاحب جب عبداللہ بن عمر کو کوئی چیز اچھی لگتی تو وہ اس کی اس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھی سے علیحدہ ہو جاتے تاکہ نبی ایٹم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے کہ جب وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر وہ بے پکی ہو جائے گی اور یہی مسئلہ میں ہدایت سے پڑھتا ہوں صفحہ نمبر بیس اور اس کی دوسری جلد ہے قبول جب ایجاب اور قبول اس تجارت کا جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں ہو جائے لذم البارہ یہ بے لازم ہو جائے گی اور اس میں خیال نہیں ہوگا اختیار نہیں ہوگا لوا دم منہما ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ ہدایت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف بخاری کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہی تقریر ترمزی حنفیوں کی انہوں نے یہ بات یہاں مسئلہ بے بخیار میں یہی لکھی ہے محمد ہُونسلی علا رسول محترم مکرم بزرگوں دوستو عزیزوں آج اس مقام پر ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک مسئلہ شریح ہے جس کے بارے میں یہ گفتگو ہونی ہے موضوع یہ ہے تقلید در مسائل منسوسہ مسائل منسوخہ میں آیا کسی مجتحد کی تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں یہ چونکہ ہم تو مسائل منصوصہ میں تقلید کو بالکل ناجائز سمجھتے ہیں کہ ایک طرف کتاب اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح فیصلہ آ جائے اس کے تعارض میں کوئی اور روایت وغیرہ موجود نہ ہو صاح واضح فیصلہ آ جائے تو وہاں کسی مجھ کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل صاف کھلا ہوا نظریہ ہے اور اس پہ میں مستقل حوالے دے سکتا ہوں لیکن مولانا طالب الرحمان صاحب سے جب ہماری یہ بات طے ہوئی تھی اس وقت ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ تم مسائل منسوسہ کے اندر بھی تقلید کے قائل ہو اور مسائل منسوسہ کی وضاحت خود انہوں نے لکھ دی ہے کہ جس مقام پر نس کتی ثبوت اور و دلالت موجود ہو یعنی مسئلہ منسوخ کون سا ہوگا جہاں پر نس کتی موجود ہو کتی و سبوت بھی ہو اور کتی دلالت بھی ہو یہ جو دور اب مسئلے پیش کر رہے تھے مولانا طالب الرحمان صاحب ان کا فرض یہ تھا کہ یہاں پر جو نس آ رہی تھی اس نس کا کتو ثبوت ہونا ایک دوسرا قطی و دلالت ہونا یہ ثابت کر دیں اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ نس کتی ثبوت بھی ہے اور قطی و دلالت بھی ہے جس طرح خود انہوں نے فرمایا اور خود انہوں نے لکھ کے دیا اگر اس طرح یہ ثابت کر دیں تو پھر ان کا دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ یہاں پر اس نس کا قطی و ثبوت اور قطع و دلالت و نا ثابت, نا کر ثابت نہ کر سکیں تو ہے نہ مسئلہ ہے فقہ انفی کی عبارات یا فقہ غیر مقلدین کی عبارات کا چنانچہ جب ان کی اور میری یہ گفتگو طے ہوئی تھی اس وقت فقہ فریقین کی بات چلی تھی اور خود یہ اس سے ہٹ گئے تھے اور مسئلہ آخر یہ طے ہوا تھا اب اس مسئلے میں اب یہ ہمارے فکا کی عبارتیں پیش کریں میں ان کی فکا کی عبارتیں پیش کروں تو یہ موضوع سے خارج ہونے والی بات ہوگی اصل موضوع کے اندر کی بات کیا ہے کہ جو مسئلہ بھی ہو اس کے لیے نسکتی ثابت کریں کہ یہ نس ہے جی کت ثبوت بھی اور یہ نس ہے دلالت بھی اور اس نس کتالی کی موجودگی میں فلاں دے خود ہی تکلید کرتا ہے کسی مشتحد کی اگر یہ ثابت کر دیں تو پھر ان کا یہ دعوی ثابت ہوگا اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کا یہ دعوی ثابت نہیں ہوگا اس لیے ان کے لیے ضروری ہے جو دلیل پیش کریں پہلے اس دلیل کو ثابت کریں کہ یہ کت سبوت بھی ہے اور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نتیجہ سے ہٹ کر جو بات کرے گا اس کی شکست ہوگی پھر ان کو اپنی شکست ماننی چاہیے اور صاف انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر میں یہ سابت نہ کر سکا تو ہماری شکست ہوگی بات واضح ہے سبوت اور مولانا رشید رحمت اللہ تعالی ان کا رسالہ ہے اس مستقل تقلید کے مسئلے پر اور یہ تعلیفات رشیدیہ میں مختلف جو کتابیں کی شائع کی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ صاف سبیل اور رشاد و رسالہ آ رہا ہے, اس کے اندر صاف موجود ہے حضرت مولانا رشید مصحف گنگوئی فرماتے کوئی عالم یا فکیر یا کہے یا ایسا کرے یہ صفحہ پانچ سو ایک ہے تالیفات رشیدیہ کا یہ یہاں پر حضرت نے صاحب واضح کر دیا کہ ہم اس طرح تکلید نہیں کرتے اسی طرح حضرت کی یہ دوسری عبارت ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نس کے مقابلے میں مکلت کے طور پر کوئی حجت شریا ہرگز نہ ہو بلکہ مخالف حکم حق تعلق کے مخالف ہو کس کے, کے, کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے مشرقین اور حکم کے مقابل کسی امتی کی تکلید کرتا ہے تو یہ نو تو شرک ہے با اتفاق جملہ علماء امت کے اب ہمارے نزدیک تو اس طرح قرآن اور حدیث کے مقابل کسی امتی کی بات کو ماننا بالکل ناجائز ہے حرام ہے اس کے مقابل مولانا کو یہ چاہیے کہ مولانا ایسی کوئی ہماری عبارت پیش کریں معتبر معتمد موتبر حنفیہ کی کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم مسائل منسوخہ میں جہاں نسکتی سبوت بھی ہو نسکتی دلالت بھی ہو وہاں پر ہم تقلید کو جائز سمجھتے ہیں یہ صاف حوالہ پیش کریں مولانا قبول یہ دو گھنٹے ثابت نہیں کر سکتے ان شاء اللہ رسول یہ ایک طرف سے یا دوسری طرف سے سبحان اللہ یا انشاءاللہ یہ صحیح نہیں ہے پھر شور وغیرہ ہو جاتا ہے پھر نکالنا پڑے گا آدمیوں کو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے بڑا زور لگایا قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کا مولانا صاحب کی کوئی ڈکشنری ہوگی جس میں کوئی اس کی ایسی تعریف لکھی ہوگی وہ ذرا تعریف ہمیں پڑھ کر سنا دیتے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی کوئی بات بتلائے کسی مسئلے میں وہ بھی کتی ہوتی ہے اور اللہ کوئی بات بتلائے وہ بھی کتی ہوتی ہے ہم دونوں کی باتوں کو ماننا اپنا فرض سمجھتے ہیں جو مسئلہ میں نے پڑھا ہے وہ کت ثبوت بھی ہے اور کت دلالت بھی ہے ثبوت اس میں اس مسئلے کا ثبوت موجود ہے اور وہ دلالت کرتی ہے اسی مسئلے پر جو میں نے پڑھی آپ کوئی نئی تعریف کر لائیں گے وہ ہمیں دکھلا دیجئے گا میں نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ پہلا مسئلہ تھا کہ فجر کی نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے اب سورج طلوع ہو گیا کیا اس کی نماز باطل ہوگی یا یہ پوری کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کے بارے میں کتنی اس سبوت ہے یہ اسی مسئلے کے بارے میں فرمایا فجر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو نماز اپنی پوری کر لینی چاہیے کہتے ہیں بطرت سنا اس کی نماز باطل ہو گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری ہو گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری ہو گئی نفی کہتے ہیں باطل ہو گئی اور اسی پر اتفاق ہے اب تک ہنفیوں کا حنفی دار العلوم دیو بند وہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اگر نماز فجر کی پڑھ رہے ہو کوئی اور سورج طلوع ہو جائے پھر کیا, کیا جائے کہتے ہیں نماز فاسد ہو گئی دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پوری کرے اگر اس سورج طلوع بھی ہو گیا ہے پھر بھی پوری کرے یہ کت ثبوت نہیں جب اللہ کے نبی فرمانے والے ہوں کہ یہ بات کس قسم کی ہے کت دلالت نہیں کہ اللہ کے نبی فرمانے والے ہوں کہ یہ بات اس قسم کی ہے جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق ہے اس کے مخالف نہیں کہتے ہیں کہ نس کے مقابلے میں قیاس ناجائز ہے پھر کہتے ہیں نس کے مقابلے میں شرک ہے پھر کہتے ہیں حرام ہے پھر کہتے ہیں ناجائز ہے نص کے مقابلے میں قیاس حق تعلی کی مخالفت ہے یہ مختلف حوالے حضرت صاحب نے پیش کیے مرزائی بھی کہتے ہیں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن حدیث پر چلتے ہیں ہم تو مرزے اور فقہ جعفریہ پر نہیں چلتے کہنے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ فتوا کیا دے رہے ہیں جو مسئلہ میں نے پہلا بیان کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتوا ہے کہ نماز اس کی باطل ہو گئی دار العلوم دیوبند کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے رشید احمد گنگوہی ہی رحمت اللہ علیہ پڑھا ہے دار العلوم دیوبند کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے نماز اس کی فاسد ہو گئی دوبارہ پڑھے دوسرا مسئلہ میں نے بے خیال کا بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این حدیث یہ ثابت کریں گے کہ احلاف مسائل منصوصہ میں بھی تقریر کرتے ہیں مسائل منسوسہ کا معنی جس کے بارے میں نبی کی حدیث موجود ہو اللہ کا قرآن موجود ہو اور وہ اس کے بارے میں کتوں ثبوت اور دلالت ہو اگر ایسی ایسی بات ہم نے پیش کر دی یہ حنفیوں کی شکست اور میں نے دو مسئلے بیان کیے ہیں کہ جس میں حدیث بخاری اور مسلم کی متحد کو بخاری اور مسلم کی جس میں فجر کا مسئلہ بیان کیا اسی طرح بے بخیر کا مسئلہ میں نے بیان کیا اور اس میں یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفا نے اس میں جمہور کی مخالفت کی ہے اور متقدمین اور متاخرین نے بہت سے رسائل لکھے ہیں سنفو رسائل فی تردید ہی فی حاضر مسالہ اس مسئلے کے بارے میں ان کی وجہ سے نبی کی حدیث کی وجہ سے اس مسئلے کو ترجیح دی ہے کہ امام شافی صحیح کہتے ہیں اور امام حنیفہ کا مسئلہ غلط ہے اور ہمارے شیخ کہتے ہیں ہمارے شیخ نے بھی یہی بات کہی ہے محمود الحسن نے اور کیا کہا الحقافی حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ النصوص قرآن کی آیات امام شافی کی طرف حدیث امام شافی کی طرف جب قرآن کی آیات امام شافی کی طرف حدیث امام شافی کی طرف تو اے مقل تو بھی مان لے علا رسول مولانا نے صاف لفظ لکھا ہے مسائل منسوخ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر نس و ثبوت یہ مولانا بڑا مہنگا سودا پڑے گا بڑا مہنگا انشاءاللہ کتی و ثبوت اور کتی دلالت نس موجود ہو اب مولانا کہتے ہیں نبی کی بات کتی ہوتی ہے بات کتی نبی کی یقیناً ہوتی ہے بات یہ ہے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کی بات ہے بات تو یہی ہوتی ہے مثلا ایک آدمی روایت کرتا ہے بہت پکا سکا پختہ پختہ قسم کا آدمی ہو لیکن وہ غلطی سے پاک نہیں ہے معصوم نہیں ہے نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا غلطی اس سے ہو سکتی ہے اس لیے اب کیا یقین ہے کہ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس لیے یہ جو آپ نے روایات پیش کی ہیں ان روایات میں سے کسی ایک کو بھی آپ کتب ثابت نہیں کر سکتے یہ میرے پاس ہے تدریب الراوی اس کے اندر صاف لفظ لکھا ہوا ہے کہ حدیث کا صحیح ہونا بات الگ ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انہوں مکتو نمر صفا ایک سو چونتی ہے تدریب الراوی پہلی جد کا انکو ان بہ سی نسل امرے کہ نفس الامر کے اعتبار سے وہ چیز کتی بھی ہے نہیں حدیث کا صحیح ہونا بات الگ ہے لیکن یہ کہا جائے کہ وہ قطعی ہے یہ بات نہیں ہے اس میں انہوں نے اوپر ایک, صفحہ ایک سو بتی پہ لکھا ہے کہ جو خبر واحد ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا خان افاہل محکرون اور محققون کیا کہتے ہیں فتعلوات اور یقین اور کت کا فائدہ نہیں دیتی مولانا پہلے اس کو ذرا ثابت کریں کہ یہ قطعی ثبوت ہے یہی قطعی ثبوت آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ قطعی ثبوت کون ہوتا ہے خبر متواتر پھر بعد میں درمیان میں الزام دینے لگے کہ فقہ جعفریہ پر بھی وہ کہتے بالکل آپ کوئی اور مسئلہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ادھر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موضوع سے خارج ہو رہی ہیں آپ جو دلیل پیش کریں پہلے سابت کریں اور دوسرا دلالت یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ نبی کی ہر بات قطع ہوتی ہے اس کا ثبوت پیش کریں اور جمہور محدثین کا عقیدہ اور نظریہ اور آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر یہاں پر صرف نفس کی بات ہی نہیں ہے صاف لفظ لکھا ہوا ہے اور چونکہ پیغمبر کی بات کا منکر کافر ہوا کرتا ہے اس لیے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ نگر کوئی آدمی انکار کرے گا ان کے اندر کرے تو کیا وہ کافر بنتا ہے یہ جو روایت ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے اس کے علاوہ اور وہ قطعیت کا یقین کا فائدہ نہیں دیتے. کریم. جی لوگوں کو تو ماشاء اللہ پتا لگ رہا ہے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نے حکیم علامت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے بخاری असाहुल القتب पर اعتماد کیا तो उन روایات की مخالفت کچھ مضر نہیں ہے بخاری اور مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قطی کون سی ہوتی ہے ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کی بات ہے جو الفاظ نبی پار سے ثابت ہو جائے وہ قطی اس ثبوت ہوتی ہے یہ بخاری یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ بات ثابت ہے صحیح امت کا اجنا ہے اس بات پر کہ بخاری اصل کتب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچتی ہے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بخاری اور مسلم کی احادیث کو مانتے نہیں ہے آدی مانتے ہیں آدی چھوڑتے ہیں نبی کی حدیث اثر والی آدھی مان لی اور جو ہو گئی فجر والی اس کا انکار کر دیا اب میں جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا قرآن کی آیات بھی ہمفیوں کے خلاف قرآن کی آیت نس ہے کتی ہے متواتر سے بڑی ہے وہ کہتے ہیں قرآن کی آیات بھی ہمفیوں کے خلاف اقرار کرنے والا حنفی ہے حدیث بھی ہمفیوں کے خلاف اور کیا کہتے ہیں کہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے الحق و بل حق اور انصاف کی بات یہ ہے حق کے مقابلے میں ترجیح ہے کہتے ہیں نہ مکلب ہے یجبا تقلید و امام حنیفا کا ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے قرآن بھی آ گیا حدیف